سلام عریکہ یا غلط لمال سلام عریکہ یا صلام علیکہ یا رت لمار سلام اللہ بھنے گا یار صلاح بھنے گا یار آئی اللہ علے گا یار سلام علیکم سلام علے يا یار سل ہوئی ہے ہوئی ہے اللہ صام گم صام یا لم صام ہرے یا اللہ علیہ یا لا سلام علیک یا لا سلام یار علیہ سما سلام خرے گا یار یار بولوں سلام علیکار لوگ سلام